Al Allah... کا <متحدث> خلاصہ <متحدث> <متحدث> پیش خدمت ہے پارے کے شروع میں یہ فرمایا گیا کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے نبسوت میں سب برابر ہے. لیکن فضائل و کمالات میں ایک دوسرے سے مختلف تھے مثلا حضرت موسا علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست کلام فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو موم بنا دیا سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ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 آتے نہ عیسب مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ البیناتی بِرُوحِ الْقُدُسِ <تصفح> یعنی ہم نے عیسا ابن مریم کو بجینات عطا کی یہ بینات کیا ہوتی روشن دلائل روشن نشانیاں مثلا اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دینا عظیم نشانی ہے مادر ذات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 اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ ہم نے روح القدس کے ذریعے عیسا کو تک نہیں پہنچائی اور ایک نقطہ اور نکلا عیسائی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عسا علیہ السلام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 پورا باغ چھ سو درخت خجور کے جس باغ میں ہوں ایک آیتے کریمہ سن کر کے اللہ کی راہ میں وہ باغ دے دینا دے کمال ایمان کی دلالت ہے کمال ایمان کی دلیل ہے کمال ایمان پر دلالت کرتا ہے اس کے بعد آئتر کرسی ہے ایک ہی آیت ہے حضرت ابو اماما باہلی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نس شریف کی میں روایت موجود ہے حضرت امام سے حضرت ابو امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد پھر سنو حضرت ابو اماما رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت ال کو پڑھا کرے تو اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے مارا جنت پہ پہنچ گیا اتنی بڑی فضیلت ہے آیت السی کی اگر آدمی فرض نماز کے بعد برابر کرے نصحی شریف کی روایت ہے راوی حضرت ابو مسلم میں ایک حدیث پاک موجود ہے کہ قرآن کی سورتوں میں سب سے آزم سورت سور اخلاص ہے قل هو اللہ احد اللہ سمد احد اور آیتوں میں سب سے عظیم آیت آیتل کورسی ہے سورت سب سے عظیم کون سی ہے سور اخلاص اور سب سے عظیم آیت کون سی ہے آیتل کورسی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 دل دلیل سے مفتو ہوتے ہیں دلیل پیش کر دی گئی ہے چاہے مانو یا نہ مانو اس کے بعد کہا گیا فمپور بھی تاہوت و جو آدمی تاہوت کا انکار کرے اور اللہ پر ہی مان لائے یعنی ہمارے یہاں نفی پہلے ہے نیگیشن پہلے ہے اس بات بعد میں ہے پہلے نفی ہے لا الہ الا پہلے لا ہے نہیں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 غلط چیزوں سے کھیت کی نفی کی جاتی ہے اس کے بعد دانہ ڈالا جاتا ہے تاوت کسے کہتے ہیں اس سلسلے میں تھوڑی تفصیل ہے ایک آدمی اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کو اصولن حق جانتا ہے لیکن امل فرما برداری کرنے میں کوتا ہی کرتا ہے ایسے آدمی کو فاسق کہتے ہیں مثلاً ایک آدمی جانتا ہے اور مانتا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے روزہ رکھنا فرض ہے صاحب ہے تو حج کرنا فرض ہے لیکن نماز میں سستی کرتا ہے روزہ رکھنے میں سستی کرتا ہے لیکن اصولن مانتا ہے کہ یہ فرض ہے املن کو تاہی کرتا ہے تو ایسا آدمی فاسک اور ایک شخص وہ ہے جو اللہ کی فرما برداری چھوڑ کر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 کیا بولے تو مجھے رب نہیں مانتا بولے نہیں پھر تو کس کو رب مانتے رب کون حضرت کرا رہے اور جلاتا ہے تاکہ وہ کام تو میں بھی کرتا ہوں میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں قید خانے سے دو قیدیوں کو بلایا جس قیدی کو رہا کر دیے جانے کا حکم تھا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 مشرق سے سورج کو نکال کر کے مغرب میں ڈوب ہوتا ہے تو تو ایسا کر کہ مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈوبو دے فبوہت البی کفر تو کافر مبہوت ہو گیا ششتر ہو گیا اب آپ یہاں سوال کریں گے کہ وہ پہلی جیسی بیوکو بھی پھر کرنی تھی اس کو کیا کرنا تھا اس کو درباریوں کے درمیان یہ کہنا تھا کیسی پاگلو جیسی باتیں کرتے ہو میں ہی ہوں جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہوں اور مغرب میں ڈوبوتا ہوں اگر کوئی اور خدا ہے تو اس سے کہے کہ وہ مغرب سے سورج کو نکالے اور مشرق میں ڈبوے ایسا بولنا تھا نا اس کو کیوں نہیں بولا وہ قرآن نے اسی پر بات ختم کر دی فوبو کفر کافی مضبوط ہو گیا حالانکہ یہ بات کہنی چاہیے دی اس کو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 تو ہاتھ سے سلطنت فوراً چلی جائے گی سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے لہٰذا خاموشی ہی بہتر ہے اب آگے بات مت بڑھاؤ بات بڑھانے میں سلطنت ہاتھ سے نکل جائے گی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں مشرق سے نکالتا ہوں مغرب میں ڈوبوتا ہوں اپنا خودا سے بول مغرب سے نکالے اور مشرق میں ڈوبے مضبوط ہو گیا فبو کافی مضبوط ہو گیا اس کے بعد او کل اوکلوی مرا علی, علی عروشی سے ایک واقعے کا ذکر ہو رہا ہے کلوی کہہ کر کے وہ شخص نام نہیں بتایا گیا مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا نام عزیر تھا ایک بستی سے گزرے دیکھا کہ بستی پوری کھنڈر میں تبدیل ہو گئی ہے پوری بستی روند ہے کھنڈر میں تبدیل ہو چکی اور ان کی زبان پر یہ بات آئی انا یہی ہدم موٹی ہے اللہ اس بستی کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا کیوں کر انہ کا جو لفظ ہے انو کا جو لفظ کیوں کر یہ ایک تو تعجب پر دلالت کرتا دوسرے اس میں ایک کیفیت انکار کیسی رہتی ہے کیوں کر حالانکہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے مردے کو زندہ کر دے زندہ کو مردہ کر دے اس کے لیے کیا مشکل ہے انہوں نے انا کہا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 کتاب دو نشانیاں ان کی ذات پہ دکھائی گئیں اور دو نشانیاں خارج ہوئی سوال کیا تھا انہوں نے انا ہادی اللہ بادم ہو دیا ان بستی والوں کو اللہ ان کی موت کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا تو سوال کتنے دنوں کے بعد دیا گیا سو سال کے بعد جواب دیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی آگے اسی قبیل اسی قسم کا کیا ربی کیسے اللہ زندگی؟ کیفیت میں اور میں فرق ہے حضرت ابراہیم کیفیت جاننا چاہتے تھے تو ان کو فوراً جواب دے دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لفظ کیسا استعمال کیا کیسے ہاؤ کیسے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 کالا بلا ایمان ہے ولا کی لیتمین لیکن قلبی اطمینان کے لیے آپ نے کیا سمجھا ایمان اور اطمینان میں فرق ہے ایک ہے ایمان اور ایک ہے اطمینان بولو اللہ تمہاروں نے کیا پوچھا کالا تم ایمان نہیں ہے تجھے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور کر سکتا ہوں کالا بلا اللہ میرے معبود ایمان ہے اس بات پر ولا کلی اتمین لیکن میں باس بادل موت کا منظر دیکھنا چاہتا ہوں اتمین قلب کے لیے تو ایک ہے ایمان اور ایک ہے اتمینان ولا کلی اتمین کلوی تو ایمان اور اطمینان میں فرق ہے اس کو سمجھاتا ہوں آگرہ آپ نے دیکھا ہے نہیں اب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 اس کا دل بے قرار رہتا ہے کوئی کہہ دے یار آگرہ میں تاج محل ہے کیا بلڈنگ ہے اب دیکھو یقین تو ہو گیا آپ کا آگرہ میں تاج محل ہے لیکن اب دل بے قرار ہے, ہے کہفیت دیکھنے کے لیے آپ بے قرار ہے کیسے بنا ہے وہ ذرا دیکھیں چل کے اب دیکھ لیں گے آپ تو آپ کو اتنی نہ سکون ہو جائے گا اس کا مطلب یہ کہ ایمان کے ساتھ استراب جمع ہو سکتا نکتا ہے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 دانا اچھا ہو हा? اور دوسرے زمین اچھی ہو اور تیسرے دانا ڈالنے والا کاشتکار فن کاشتکاری سے واقف ہو دانا ہی اچھا نہ ہو تو کاشتکار اگر فن کاشتکاری سے واقف ہو اسے کیا فرق پڑنے والا ہے زمین اچھی ہو اسے کیا فائدہ دانا ہی خراب ہے نا چلو دانا اچھا ہے لیکن زمین صحیح نہیں ہے دانا ضائع ہو جائے گا چلو زمین بھی صحیح ہے دانا بھی صحیح ہے لیکن آدمی فن کاشتکاری سے واقف نہیں ہے اے ارے کیا کتاب ہے سفر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تین چیزیں ضروری ہیں ایک تو آدمی فن کاشتکاری سے واقف ہو دوسرے دانہ صحیح ہو تیسرے زمین صحیح ہو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 من شیطان پڑھو اور اگر یہ یہ رحمانی ہے اللہ تبارک تعالی کی طرف سے ہے کا والا خوش آپ کے اور زکاة کے مستحق کون لوگ ہیں بھئی زمین اچھی ہونا نا وہ بھی تو دیکھنا تو بتایا گیا